ایک ہماری بہن نے پی ایم پر کیا ہے ویسے تو آپ کی ویب سائٹ پر پہلے بھی آپ نے جو ہے ارشاد فرمایا تھا بہت یہ سوال میں دوبارہ آپ کی خدمت میں ارد کرتا ہوں بہن کا سوال ہے کہ حضرت صاحب آنکھوں کے اوپر جو بھوے ہیں عورتوں کو ان کا تراشنا خراشنا کیا جائز ہے یا نہیں اور اسی طرح چہرے کے دوسرے بال صاف کرنا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں بتا دیجیے اضاکر جی چہرے کے غیر ضروری بال جو ہیں وہ تو عورت کو صرف جائز نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ ان کو بالوں کو چہرے کے بالوں کو ختم کرے چونکہ عورت کے لیے یعنی جو جی چہرہ ہے وہ غیر بالوں کے ہی اچھا لگتا ہے تو عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کہیں ایسا کوئی ہو تو اس بال کو وہ بالوں کو دور کرے اور جہاں تک بھوموں کا مسئلہ ہے تو بھوموں کو بریک کرنا یہ فکہ نے ناجائز لکھا ہے لہذا بھوموں کو بری کرنا یا ان کو منڈوانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے الفاظ